نور امیر الرسولت کے رسالے حلال طریقے سے کمانے کے پچاس ماداری پھول صفحہ نمبر ایک پر امیر المین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول یہ روایت ہے کہ نبیج کریم اور افرحم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ, وآلہ وسلم و پر درود پاک پڑنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجاتا اور نبی صلی اللہ تعالی علی و وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابیر علیہس کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے پچاس بزاری پول یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے جنہوں نے نہیں پڑھا بازاری چینل کے ناظرین اس رسالے کو حاصل کرے اور اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ للہ وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ عاشقان دین آگاہی دینے کی نیت سے وقتاً فوقتاً مختلف اسلامی کتب و رسائل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اسی کاوش کو آگے بڑھاتے ہوئے مکتبت المدینہ نے شرف طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکات تحریر پر مبنی رسالہ بنام حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول کا اجرا کر دیا ہے جس میں عاشقانی رسول کے لیے موجود ہے حلال روزی کے بارے میں پانچ فرامین نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم لکمۂ حلال کی فضیلت لکمۂ حرام کی نحوس عجیر کی اجرت کے مسئلے پر سوال و جواب رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول مکتبت المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیت طلب کیجیے اپنے عزیز و قاری دوست احباب کو تحفت دیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے ڈبلو مزید معلومات کے لیے اس نمبر 03148010526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں فیڈ بیک ایٹ اس کے آخر کے اندر مقصد المدینہ آن لائن پرچے اس کا تو ترغیب ہے اور ساتھ ساتھ ڈبلو یہ آپ کے پاس ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر آپ امیر سنت کے کتب و رسائل امیر سنت کے ترجمے کتب کے جو ترجمے ہوئے ہیں آڈیو بکس ہیں امیر سنت کے مدنی مذاکرے امیر سنت کی بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ویب سائٹ پہ ملیں گی ڈبلو کا اس کو آپ ضرور وزٹ کیجئے اور اس سسالے کو تو آپ نے مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے اور ہم آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ مدنی گلدسے وغیرہ لے کر آتے ہیں دلچسپ سوالات امیر سنت کے ایمان افروز جوابات کے عنوان کے ساتھ ہمارا ہماری صورت بنتی ہے اور اس وقت ہمارے درمیان کوئی ہیں جامعت المدینہ والے اب یہ کون ہیں یہ جامعت المدینہ فیضان حمید الدین ناگوری شریف ہند کے طلبائی کرام ہمارے درمیان ہیں اچھا بعض یہ تو طلبائی کرام ہے بھائی بعض لوگ ہوتے دو چہروں والے یہ دو چہرے والے کیا ہوتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے آئیے آپ کو ایک پنانی گلدستہ دکھاتے ہیں دو چہرے والے لوگ ہمارے درمیان بہت سے دو چہرے والے لوگ بسا کرتے ہیں جو باہر سے گلشنوں اندر سے سہرا ہوتے ہیں دوہری گفتگو دوہرا رویہ ان کی پہچان بن چکی ہوتی ہے منافق شخص معاشرے پر بلا شبہ منفی اثرات مرتب کرتا گھروں کا سکون برباد کرتا اور اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے ایسے افراد دینوں دنیا دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں امیر اہل سنت سے ارض ہے کہ آج کل منافقت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ منافق پہچانا بھی نہیں جاتا اور بعض معاملات میں تو لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں آپ سے عرض یہ ہے اس مرض کا کیا علاج ہے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا درس دیں کہ وہ ایک چہرے کے ساتھ جینا سیکھ جائیں براہ کرم اس کا حل ارشاد فرما دیجیے تاکہ معاشرہ امن و چین کا گہوارہ بنے یہ اپنے دو چہروں والا جو ہوتا ہے اس کو ضلع کہتے ہیں یا کہ ایک کے پاس جائے گا تو ایک چہرے کے ساتھ جائے گا جب دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ دوسرے چہرے سے جائے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں دو رخا ہوگا یعنی دو منہ والا جیسا سوال میں کیا گیا کہ ایک, ایک کے سامنے کچھ کرے گا دوسرے کے سامنے کچھ تو اس کو دو روخا بھی کہتے ہیں عربی میں دل وجائن تو اس کے لیے ہے کہ جو دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فروایا تم قیامت کے دن اللہ اکدل کے بندوں میں سب سے برا دو رخے شخص کو پاؤ گے یا دو چہرے والے کو پاؤ گے جو ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا دوسرے کے پاس آ کر کچھ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے دو رخا وہ شخص ہے جو دو دشمنوں کے پاس آتا ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے موافق کلام کرتا ہے اور دو دشمنوں سے ملنے والا کمی اس طرح کی حرکت سے بچ پاتا ہے اور یہی عین نفاق ہے اللہ تبارک کا تعالی دو گلا سے دو دو چہرے والے کردار سے ہم سب کو محفوظ رکھے صاف صاف کھری کھری بات کرنے کی شہادت بچے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بازو کا صاف صاف کھری کھری بات لوگ بے موقع کر کے دل آزاری کا ارتکاب کر بیٹھتے میں تو منہ پر بولتا ہوں کر کے سب کے سامنے اس کو بول دیا یا ایسی بات بول دی کہ جس کا شرن بولنا ضروری نہیں تھا لیکن اس کو بول دیا اور جس سے اس کا دل ڈیا میں صاف بات کرتا ہوں کر کے یا پھر وہ اس طرح گناہ میں پڑتا ہے وارن بعض کا صاف بات کرنے والا بھی تو اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی صاف صاف بات کی جائے اور کون سی صاف بات نہ کی جائے علیہ علی محمد علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کون سی صاحب بات کس انداز سے کرنی ہے کیا چیز کرنی ہے یہ بھی ایک سبق ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے اس بنائے موقع دے ہم یہ سبق بھی امیر سنت کے ذریعے پڑھیں اور آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں اب مدنی منو, منو مدنی منو مدنی منیو جی کی تربیت کا خوبصورت انداز سکھانے کے لیے چلیے جی بچوں کی تربیت کا ایک خوبصورت انداز یہ ایوننگ ہلو اللہ آتا مدینہ بھی شاد رکھ قد میںزلائی السلام علیکم السلام وعلیکم السلام جزاک جزاک خیرے گا ان کی راہ کر دے ان پہ دار ان کو امیرا لوتے شہزادہ اسید کے ساتھ تھے اور لازی بات ہے کچھ آوازیں اور بھی تھی جانی پہچانی آوازیں بھی تھی نگاہیں پاکینہ بھی تھے آ, شہزادہ اطار بھی اس جگہ پر تھے یہ لازمی بات ہے وہ قریب میں ہوں گے اور بات کی ریکارڈنگ ہو رہی مطلب آ, کچھ ریکارڈ کر رہے ہوں گے یہ ساری صورت حال چل رہی ہے آ, اور میٹھی میٹھی باتیں آپ سن رہے ہیں تو میٹھا میٹھا شہد بھی کھاتے ہوں گے میٹھا شہد دینے والی شہد کی مکھی کبھی کاٹ بھی لیتی ہے مرکزی جانتا المدینہ جڑا والا بھی ہمارے ساتھ ہے آئیے اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو کیا کرنا ہے شہد کی مکھی حضرت سوال یہ تھا کہ شہد کی مکھی کے کاٹنے یا جلنے پر کیا علاج کیا جائے جواب ارشاد فرما دیجئے ایک علاج اس کا یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو سر پیاز کا ٹکڑا باندھ لیجئے گرم پانی یا آگ سے جل جانے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے واللہ تعالیٰ عالم و رسول اعلم وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرکزی جی جامعت المدینہ عالم مدین مرکز فضان مدینہ کے طلبہ کے بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور یہاں براہ راست بھی موجود ہوتے ہیں ریجب الرجب کا مہینے کی آمد آمد ہے اور کفن کی واپسی یہ ہمیں سنت کا ایک بیان بھی ہے تحریری رسالہ بھی ہے اس میں کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے رجب المرجب کے قدر خاص راتیں ایسی ہیں جس میں دعا نہیں کی جائے رجب المرجب میں عبادت کا بیج بویا جا رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ اللہ کے پیارے مشروب صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ پرما ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے اپنے بیٹے کو وسیعت کی یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی امتحانی اور رسیت کردہ کپڑے اپنی جگہ رائٹ سے جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے آہ! آہ! امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا یہ سنتوں بھرا بیان مکمل دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ڈبلو نیز امیر اہل سنت دامت برکاتم الالیہ کے سنتوں بھرے بیانات مکتبت المدینہ سے شائع کردہ میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے آپ امیر سنت کے مختلف بیانات آپ امیر سنت کے مدنی مذاکرے امیر سنت کے بعض سلسلے بعض گل گلدستے اور بعض ویڈیو مدانی گلدستے وغیرہ بھی آپ ایک ہی جگہ دیکھ سکیں گے اور آپ جہاں بھی ہو مذاکرہ آپ کے ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے اور اسی طرح ڈبلو کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں با آسانی نہیں با مشقت ضرور تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی اور جب ذہن ہوگا جذبہ ہوگا تو رہنمائی ہوگی سو فیصد امر وسنت کے مدنی مذاکرے جب بھی برائے راستوں میں شرکت ہونی چاہیے اور افتہوار اجتماعی مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شرکت کی ترکیب بنانی چاہیے اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جس انداز سے امیر سنت کے بہت سے سلسلوں میں مختلف انداز سے کام بھی ہوتا ہے کچھ آپ کبھی انگلش سب ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہوتے ہوں گے اور اسی طرح ایک ڈبنگ کا بھی ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں کے اندر ان مدنی گلدستوں کو ریکارڈ کیا گیا ہوتا ہے ہم آپ کو عربی ڈب ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ امید ہے اردو کے اندر سب ٹائٹلنگ بھی ہوگی اردو کے اندر کی پٹیاں بھی چل رہی ہوں گی آئیے دیکھتے حبیب سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد مبارک بے بے اللہ علیکم بخول اور حق رجاب المبارک الحبیب صلی اللہ تعالی يسن الدعاء عند حلول رجب كان كلما يحل رجب يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء هيا نقرأه عملا بهذه السنة اللهم بارك لنا في رجب وشعبانا وبلغنا رمضان صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد اس وقت ہمارے درمیان ایک اور جامعات المدینہ ہے فیضان صدیق کے اکبر ہند براہ راست ہے اور ہم نے اس وقت عربی عربی ڈب مداری گلدستہ دیکھا رجب المرجب کے آمد، آمد ہے، روزوں کی تیاری کرے اور شہری اجتماع بھی دعوت اسلامی کے تحت رجب المرجب کے ماہ میں ہوتے ہیں مقدس وہینوں کا تو ہمیں ادب کرنا بھی چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں مقدس تبرکات کا بھی ادب کرنا چاہیے آئیے آپ کو اس ادب والے ایک مدنی گلدستی کی طرف لے کر چلتے ہیں دکھائیے جناب یہ باب کعبہ کا ماڈل ہے اور یہ اللہ تعالی کا نام مطلب ڈائننگ میم چیشمے کے بارے اور یہ گلاف ہے پچاس سال پر اور یہ اور بھی گلاف چھوٹے اللہ چھوٹے پیچھے اور پورے حرم کی مسجد کی ماڈل ہے سہان اللہ اور پھر یہ مہم مبارک ہے سبحان اللہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ روزہ مبارک کی خاصی مبارکے مطلب سحان اللہ اللہ اور یہ شریف کے مسجد کے ماڈل ہے اور پھر محمد, شل محمد فرش کا یہ پتھر ہے ماروج کام کی میں حضرت عبداللہ عمرہ صلی اللہ وسلم شریف پر جس جگہ بیٹھتے تھے نا اس جگہ مبارک لگا تھا پھیرنا پھر نمبر شریف کا جو گولہ ہوتا تھا گولے ہوتے تھے اس لیے تو اس کو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک رکھتے تھے ہاتھ مبارک ہولی ہینڈ ہے تو اس کو بھی رکھ کے پھیرنا قرآن کریم کو چمنا فاروق اعظم کی سنت ہے ابھی اللہ تعالیٰ تو صحابہ کہہ رہا ہوں یہ تبرخ کا کہنا ہے تب رخ برکت کی چیز تبر رخ کی جمع ہے تبر رکا یہ آپ نے ماشاء اللہ تب رکا جمع کی ہے اور یہ اس میں جن کو سرکار اللہ سے نسبت جو چیز ہو صحابہ کرام سے نسبت ہو جائے کرام سے نسبت ہو جائے تو وہ تبر رخ ہوتا ہے تو پھر ایک یہ جیسے مزید ابیر شریف کا پتھر مبارک ہے فرس کا تو اس سرکار کی مسجد سے اس کو نسبت حاصل ہے اس لیے رکھا کہ یہ بابر رکھا اس بار مبارک تو سارے تبرقات کا بھی تبر ہو گئے سرکار صلی اللہ کے مبارک جسم سے اس کو تو بسمت ہے تبرکات ہیں اس میں سب سے بڑھ کر تبجیے دنیا کا کوئی تبر اس تبر کا کیسے مقابلہ کرے گا نان پاک ہے سرکار صلی اللہ عرآی والے سن کے اور بہت بڑا تبر ہو گئے لیکن مبارک سے تو جسم کا حصہ ہے نا اور نانے پاک کا نقش ہو یعنی پکچر تو پکچر ماڈل ہو پکچر ہو وہ بھی ان کو برقرانا ہے اس طرح کاغیر شریف کا پکچر سبز گمبد شریف کا پکچر یہ سب تبر رکے ہیں بہت ہیں ان سے بڑی برکتیں ملتی ہیں بزرگوں نے ان کے بڑے احترام کیے بڑے فضائل لکھے ہوئے ان کی برکتیں لکھی ہوئی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ رکھے ہیں اچھی نیت سے رکھیں گے احترام کی نیت سے تو اس کو سبب ملے گا تو اس کے قریب بعابی قبول ہوگی رحمتوں کا بزرگ یہاں تو ہونا ہوگا رحمتوں میں ڈھکے ہوئے ہوں گے بہت اچھی بات ہے اس کو رکھنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہم سب کو نیک بنانے ہمیشہ ہم سب کے لیے ہم سے راشی ہو جائے تو اس طرح جب تبرکات کی اہمیت دل میں ہوگی تو بزرگوں کی اہمیت زیادہ دل کے اندر ہوگی مدینہ شریف کی اہمیت ہوگی مکہ شریف کی اہمیت ہوگی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی اہمیت ہوگی اور جب ان چیزوں کی اہمیت ہوگی تو ان کی یاد بھی آئے گی اور بندی کی ایک اپنی کیفیت بھی ہوگی امیر علیہ مختلف کیفیت کے اندر بعض اوقات آپ کی بھی ایک مزاج ہے آپ نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا ہماری چینل کے ناظرین نے کہ آپ کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں اپنی مدنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کبھی آپ کی ایسی جذبات ہوتے ہیں تو کچھ اشہار بھی کہتے ہیں اور وہ ہمیں میسر آتے ہیں ہم آپ کو مختلف مواقع کی مناظر کے مکسنگ کے ساتھ دکھاتے ہیں آئی ایم آئی دکھاتے ہیں کا نظارا کر لے دم نکل جا اے میرا کاش درے کے پاس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد نیکی کی دعوت کے لیے مبلغین کے سفر وغیرہ تو آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے اور امیر سنت کے اوائل میں بہت سارے سفر ہوئے مگر مدری چینل نہیں تھا اور ہمیں کچھ چیزیں ایسی میسر آ جاتی ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں امیر سنت کا ایک سفر کا اور ایک واقعہ اور وہاں پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ غیر مسلم کا قبول اسلام چلیے چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف about لیے بلال رضا بہت بہت مبارک ہو ان کو اللہ تعالی ان کو اور ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب کروں گا کر لیں जो कुछ भी है मगर ये है तेरे अतार का यारब जो कुछ भी है मगर ये है तेरे अ तार का यारब न छूटे हाथ से दामन न छोटे हाथ से दामन न छोटे हाथ से दामन بنا <تصال> سا <تصال> جھوٹے ہاتھ سے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آواز کے اوپر مختلف مناظر کے ساتھ آپ نے شیر بھی دیکھا پھر آپ ساؤتھ افریقہ کا آپ نے مدنی گلدستہ بھی دیکھا اسی طرح لوگوں کو نصیحت کرنے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک طریقہ آج کے زمانے میں صوتی پیغامات کے ذریعے نصیحت آموز مدنی پھول دینا تو آپ کو سوتی پیغام پر ملی ہوئی ایک حکایت اور امیر السنت حکایت کے ساتھ درس کے مدنی پھول بھی دیتے ہیں نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں آپ کو مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ یہ دکھاتے ہیں الحمدللہ رب والسلام وسلام سید المرسلین فرضی حکایت ایک عمر رسیدہ بزرگ لاٹھی ٹیکتے ہوئے گزر رہے تھے کمر جھکی ہوئی تھی ایک نوجوان نے دیکھ کر مزاق کرتے ہوئے کہا بڑے میاں تلاش کر رہے ہیں وہ بزرگ سمجھدار تھے انہوں نے برا منانے کے بجائے نیکی کی دعوت دینے کا موقع غنی مت سمجھتے ہوئے فرمایا بیٹا اپنی گمی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں اس نے ہنستے ہوئے کہا بڑے میاں خیریت تو ہے کبھی گمی ہوئی جوانی بھی ملا کرتی ہے بزرگ نے فرمایا کہ واقعی تم نے درست کہا کہ گمی ہوئی جوانی نہیں ملا کرتی اب آپ اس وقت جوان ہیں اس جوانی سے فائدہ اٹھا لیجئے میں نے جوانی غفلت میں گنوا دی اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا اب میں پشتا رہا ہوں اب عبادت کرنا بھی چاہوں تو میرا کمزور بدن ساتھ نہیں دیتا اس سے پہلے کہ آپ کی جوانی بھی رخصت ہو جائے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے نمازوں کا اہتمام کیجئے سنتوں پر عمل کیجئے اور کچھ آخرت کا سامان کر لیجئے اس نوجوان پر اس نیکی کی دعوت کا گہرا اثر ہوا کہ میں نے مزاق اڑایا اور یہ بڑے میاں جو برا منائے بغیر انہوں نے مجھے میٹھے بول کے ساتھ نیکی کی دعوت دی اس نوجوان نے معذرت چاہتے ہوئے کہ حضور میں نے آپ کا مذاق اڑایا لیکن آپ تو میری آخرت کی بہتری چاہنے والے ہیں اور میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی نماز ترک نہیں کروں گا اور میں اپنی جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب عبادت کروں گا دین کی خدمت بھی کروں گا اور انشاءاللہ اللہ اچھی زندگی گزاروں گا حضور مفتی اعظم ہند مولانا مستفا اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے برا پے میں کہتے جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو سلو علی الحبیب محمد محمد یہ وہ آواز جسے لبائی کہتے ہوئے بہت سے آشقان رسول نکی دعوت کے مدنی کام میں مصروف ہوئے امیر سنت کے بیانات کا بھی ایک عرصہ سلسلہ رہا اب آپ عام طور پہ مدری مذاکروں میں ہی امیر سنت کو دیکھتے ہوں گے ان کے وہ بیانات جو بہت سے لوگوں کی زندگی میں مدنی انقلاب کا باعث بنا آئیے اس کا ایک مدنی گلدستہ مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں دنیا کی محبت عمر بھر اگر دنیا سے محبت کی تو یہ مرتے مرتے تھوڑے چھوڑے بالکل آدمی اندھا ہو جاتا ہے بالکل اندھا ہو جاتا ہے تو میرے پیارے سامی بھائیوں دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام کی جڑ ہے جڑی نہ ہو اے بے خبر ہے تمہیں ماں ایک ساتھ دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہرے جانے والی جائے گی دنیا کی محبت ان سب کچھ کرا رہی ہے اچھا اچھا کھانا چاہیے اچھا پہننا چاہیے آلی شان مکان چاہیے آلی شان سواری چاہیے اونچی کار چاہیے مالدار سبھی کو بننا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب مالدار بننا ہے تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے رشوت بھی دینی پڑتی ہے سود پر لون بھی لینی پڑتی ہے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے ناقص مال بھی چدانا پڑتا ہے لے جانے کتنی بے کر کے بدیا نتیں کر کے ٹیکس کی چوری کر کے فیسمانا مالدار بنا جاتا ہے اصل جو زندگی ہے وہ قبر کی ہے دیکھیے آپ دنیا میں بندہ جی جی کر کتنا جیتا دنیا میں بندہ جیتا ساٹھ سال ستر سال اسی نبے سو سوا سو سال اور قبر میں قبر میں لوگ ہزار ہا سال سے مرتے چلے آ رہے ہیں یا نہیں اور پھر جو ایک بار مرتا ہے قبر میں اترتا ہے پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا تو ہزار ہا سال سے لوگ اپنی اپنی قبروں میں گئے واپس نہیں آئے اسی طرح ہمیں بھی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور پتہ نہیں کتنے سو سال اور کتنے ہزار سال قبر میں گزارا کرنا ہے اور جب باہر نکلیں گے بھی تو اس دنیا میں نہیں نکلیں گے پھر آپ کی پرچون کی دکان نہیں ہوگی پھر یہ آپ کا فنا ہوٹل نہیں ہوگا بلکہ پھر ہوگا میدانِ محشر قیامت کا روز ہوگا اور قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال تو بہرال میرے پیارے سبھی بھائیو غفلت سے بیدار ہو جائیے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیکی دعوت کا جب اس انداز کا کام ہوتا ہے تو اس کی پری بھی ہوتی ہے اور ہم آپ کو اس سلسلے کے اندر امرسنت اور دعوت اسلامی کے تعلق سے جو آپ کا معمول رہا اس تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات جو ہے وہ آپ کو بھی ہم پیش کرتے ہیں ہمارے درمیان جامع المدینہ فیضان فیضان ملت اور ٹانڈا ہند کہ کے مدینہ رسول بھی موجود ہیں آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے بنگلہ دیش کے مفتی صاحب صاحبان کی طرف آ... چلیے جی دکھائیے امی کا قافلہ اور اس کے میرے کارواں امیر علیہ سنت حضر مولنا محمد الیاس قادری دامت برکات مولالیہ نے جس انداز میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اور کثیر الجہاد جو کام شروع کیا ہے وہ نہایت ہی لائق تحسین ہے میرے دعوت اسلامی حضرت علیہ قادری دام اللہ قادری دعوت عمرہ ان سے پہلی ملاقات دبئی میں, میں ہوئی تو اسی وقت سے جس دن پہلی ملاقات ہوئی اسی وقت سے میں آپ کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور مجھے اس وقت یقین ہوا یہ الحمد اللہ کے ولی ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السنت دعوت برکات کی سیرت کے بعض گوشے بھی ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ہم اس سے بھی کچھ مدنی پول حاصل کریں اور امیر سنت کے مختلف انداز کو ہم سمجھنے اور اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں کس انداز سے آپ نے دین کا کام کیا اور کیا آپ کے معمولات رہے آپ کو ہم تذکرہ امیل رسولت کے عنوان سے ایک مدر گلدستہ دکھاتے ہیں الحمد للہ انیس سو ستر میں جب حج کے لیے گیا تھا اس میں مدینہ مولانا زیادہ مسئل احمد اللہ تعالیٰ کے پارگاہ بیٹھا تھا تو ان کے دو تین ہیں اور حضرت صاحب کے پیر بھائی وہاں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے حضرت صاحب کے پاس ملاقات کے لیے کہا کہ آپ کا نور مسجد میں تشریف لے جائیں اور مولانا مسجد آپ کاغذ ضرور ملے تو میں ان کی فرمائش پر خواہش پر حضرت سے نور مسجد جانتی میں قاضی بازار میں ملاقات پہلی ملاقات تھی اس کے بعد کئی ہوا ملاقات ہوتی تھی میں نے پہلی ملاقات انہوں نے مجھے نقصت شروع کر دی الحمدللہ اور خوف خدا کی ان کی ہر ماہ ایک چاند کے پہلے جمعے کو محفل ہوا کرتی نور مسجد میں قاضی بازار میں اور اس کے آپ صدر تھے اس لوگ بھی ان کی تقریر میں محفل میں خوف خدا اور قبر کا خوف یہ باتیں ہوتی تھی اور جب بھی مینو تو ان کے نزدیک پاکیز کی اور آخر کے بعد بت باتیں کرنا لیکن انہوں نے میرے نکابی اٹین کا انیس سو نیا میں تو بڑے شریف کے پابند تھے تو کئی علماء تھے ساتھ تھے انہوں نے سب نے فوٹو بنوایا حضرت صاحب مجھے ہار پہنایا نوٹوں گا اور نکل گئے اس کے بعد جب دوبارہ میں دو چار آدمی کے بعد کرانچی کا ملاقات کی تو میں آج بڑے فوٹو کھینچوا بڑے پوز بنوائے تو جماعت والے مجھ سے کہتا فوٹو دو تو میں شادی کا فوٹو کھینپاؤں اخبار میں تو میں نے کہا جب ایک فوٹو اتنا ہے تو اخبار میں ہزاروں فوٹو چھپیں گے تو کتنا گنا ہوگا تو یہ حضرت صاحب کے الفاظ کے میں نے وہ فوٹو نہیں چھپایا اور گناتے بچا میں ہنم شریف آپ تشریف آئے تو دونوں نے ملاقات کی میں ایک دوست نے گھروں میں ہاتھ بھی ڈالا اور بڑی مسکاٹ اور انداز میں ملاقات کی حلم شریف اٹھاتے تھے نیچے لگائیں کر کے لوگ پڑتے ہیں تو آف کرتے رہنا میرے گھر پہ یہاں تشریح ارادہ نہیں تھا کہیں اور تھا لیکن بس وہ ان, ان کا قلم اور بس میرے نصیب کی بات ہی جو آ کسی اور کے گھر میں گریب آدمی ان کا تھا پروگرام قیام تھا تو یاسر بھائی تو تھے یاسر بھائی نے اشارہ ان کو اسکوٹر بٹھایا اور اپنے گھر لیا پھر وہ لا شام کے انہوں نے شام کو افطاری وہی کی میں غریب اور تھا تو اب وہ مایوس ہو گیا کہ حادث صاحب میرے گھر میں نہیں رک رہے تو حادثہ صاحب نے ایک گھڑی نکالی پلاسٹک کی پریس والی وہ مدنشیل گڑی تھی کہا میں مسجد کا تحفہ پیش کرتا ہوں اس طرح میں ایک دو پی آئی وی کالج میں ایک مسئلہ آتا ہے مسجد کا تو میں کیا تھا تو میرے فارم میں بہت درد تھا تو میں نے حضرت میں نے حضرت نماز نہیں پڑھ لوں تو نے منع فرمایا کہا تو قوم میں بہت درد ہے تو کہا نہیں تو یہاں تک چل کے سکتا ہے مسجد تک نہیں جا سکتا پھر مسجد نہیں پڑھنے بھیج دیا اپنے گھر میں مجھے یہاں تک چل سکتا ہے میرے پاس مسجد جا سکتا ہے تو یہاں مسجد الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدر چینل کے ناظرین ہم اختتام میں ایک مدوری کو دکھا کر اپنے سسٹر کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ مدری چینل دیکھتے رہیے اور مذہبی مذاکروں کو اپنا معمول بنائیے ہفتہ وار مذاکرے میں از ابتدا انتہا سو فیصد حاضری کے ساتھ پورے وقت کے اندر ہمیں شریک ہونا ہوتا ہے تو اس کا بھی اہتمام کریں ہماری خا ہمارے امتحان ہو ہم مدوری مذاکروں کے عادی رہیں اور مودوری مذاکروں کے ساتھ مودار مذاکروں کے اندر ہونے والے سوال جواب کو ہم لکھے بھی اور اس کی برکتیں حاصل بھی کریں فیضان زیادہ مذاکرہ جاری رہے گا آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آخری مدوری گلدسے کی طرف